مانا رمضان تو مانناد خیام رمضان تقتیب جہادی سے مسند اخراجان اور پسے باب کی داری تختی دا تناسبات سراسدی لغت انواء تناسب ظاہر دے فیدبال ذکر ایمان, فید ایمان سا کتاب لیمان او دتوئے قائم رنزام لیمان فیدبال ذکر ایمان سرا دو جوز اہم سا تناسب جم سرد ترکیب ہو اور زیادت تا ہم ظاہر دے نکہ دے امیدر ایمان ملی توئید معروف شرح ایمان دگن امور اور خیسان نائے بارت دے نکہ بسیت دے اور زیادت نقصان نقبل ہے خاص میں رمضان دا دام دو جملی دو جہاد نلے جہاد مانس لطبیری ندی جہاد افسا منگی راسبی ترکیب زیادت و نقصان حرد ایمان امر مسیدی نے گنخس نائبارت رمضان دے الہ حاضر الخرت یا تفصیل بعد الایمان یا دفاع تو حادث عبد اللہ مرم وارس علما مختلف دیکھ بسادت اور ترکیب کے جامال داستہ ایمان نجیب غنی متقلیمینتا منتصب داد اور امام بہان فطی بسیت وئی اما اجزانو امار اجدان ہوئی محادثت ہمارے بقت نیوز مات مہادی نے کے مت دیگر اعمال کے اعمال پر دی ہوئی ما با غلط مانو تو تو مالقیا مشقت نے مشقت برداشت تاعت اللہ فصا کی دارگی با مزید دلالت دمارم کی تاعت اللہ اطلاحی اکثر تلاوے کرمانی ذکر, کی ذکر کی دی. نویچ اکثر جمہور ذکرات اگر صلاح دی تراویح دے اگر اضافت تا تتاوو کی قیام تا دیتو مشارشا کہ انہو من جملة نوافر لا من الفرائز کامی رنضان چی صلاح دی تراویح دی دادو نوافر و ندیو دو پرائز و ننی دی لگا سن چی نس دا حدیث دے دی مشکات کہ پاکرنی تاریخ دو شعبان بانی قدوری نبیلی صلاح دو نبیل سلام دو پاردو شہر رمضان اور ترغیب من ادى فيه فرائض كم ادى فيه 70 فرائض كم قال ومن ادى فيه حسنا ثم من حساب فر قد ادى کو اویا بال دے جنبلی عبادت سواب پسند فرج بال دے موقع حدیث لازم ہے نو اتنا زیادہ شهر دے ازداد کے رزق میں شهر المواصاب اور شهر ازداد کے رزق میں اندکہ اطلاق پہتا تو وہ اکرے دے انشارہ چکہ مرزان چھے تراویی دیداد نوافر نہ اور شاہن شاید, شاید کشمیر احمد اللہ ذکر کی اگر چھے اکثر جمہور علماء دا قیام نمرات تراویی احلی خاقوی زمان ذہن تذیر تخصیص ندرہ چیگی جی قیام کی دیشی چھے مصد نفس احیاء اللیل دے تراویی بکی داخل دی نور سکر ازقار بکی داخل دے تلاوت بکی داخل دے فعلم دو سوائی رازی. کتاب کے رسول من کام را دے من کام راتراوتا ایمانند دو وجد دو وجد طلب دو ان سوا دی ایمان بے نہ او دے پسند کرے دے. دا عجر غرص. او دفار طلب دا عجر دا ہر عمل دوارا مبدوی او غائب علت علت علت کی مبدی کہ باعث رمضان بال سیواد ایمان شینی شینیمی اے اللہ دی فایدی اے تو صابن کے اللہ اشارہ لا اور چدا چکہین سقرہ ظفر کی طرف دا جو ثواب رمضان کی اللہ دی ایمانن کی بیان دایو دی فایدی او بیان د مبدی او اے تو کے بیان دا غایے بیان اللہ دی غائی باول با کے باعث پدبان پکول وانے باعث ایمان وی او کہا اسی اللہ دی دا جو ثواب دواجد تصدیق, تصدیق نبی انہو شرعو اللہ تعالی و حبہ اللہ تعالی و رضیہ اللہ تعالی و آدمی الاجر و ثواب احتسابان و دفاتر دواجد صاحب غفر من زنبی ہی عند المتاخرین یا مترقن لقسم کی المتقدمین و سجدے باب سمر انزال احتساب من الائیمان دا انوار رابید دیل فارماناں گڑھ قدید <coughs> مخفيت التعوه مخفيتنا سمع رضان رستكو حرانك نوافيل ده ده قريضه ده ياخو للإحتمام تدوه نوافيل دونوا احتمام, دون احتمام لكي قد دي زماني مدعيان عمر بالحديث نوافيل نوافيل سنوان نقابل كي نا حديث رأ نوزا احتمام به حسد للإحتمام دوه قام رمزان نوزا ايمان دم دوه تباب دو, دو افحال ندي سو تر کل اتل مدم کی بانسی دیو جنہ مقدم نہا بال قدم ہیلاحت کہ مقام کی بے ذکر اور طلب دا عجل صواب تھی یاد وجد ایماننا اہلتی نا فائدی داوی اور طلب دا, دا, دا عجل صواب دے اہلتی غائبی وہ فرمہ ماں تقدم منزم دے حتیشتم باپ اور دری درشم حدیث بابن الدین یسرم دے باپ کیم تزدک مقاسر دفارہ نقاب دا انوانات ہوئے وانوانی معلوفات ناسبار دسلاثم آبادن غرص دام تحقیق با حدیث و حدیث معلقه کی ضماناف رہا تھا دردار بن حاسرہ نرم بیان مخارج الحدیث تنور مخامات و سمو مخامات کا ذکر کرے بیان مخارج الحدیث تنورم تحقیق به اولاد حدیث ان الدين یسر انظم تحقیق به ردی جملو پا کی جو رجب سارے سر, سر تحطی تفصیل شریف رہا صدی متحد ایمان اسلام لے لیں گے کتاب الایمان سے تناسب راویں دین مرادف ہے ایمان دے پھر بعد نماز دین تناسب کی تو جی اہم دے مسرت کا دین عبارت د عامال لگے تو قیس العسر ف اعمال ہے مسرد زیادت و تناسب ما تناسب ما کی ترکیب علاقیا او قیام اوق القدر تک میں رمضان اہم چیز دے. سے دا رمضان اشپ بھی ترک مقتضیات نفسمات دی فراست کا قربان داغے ترک دے ہماری بھی گدا چی کے باثر بھی دابا مرغنا دین کے ساتھ اللہ سو فر کرے دے اور سراگ ترقی سے مریض دوبارہ ترخیص ہم دے دا مساتر دا فارا رخص پکشتا جی؟ پرانی کاریم ہم دا دیو جنہ چھے جی سوم ذکر ذکر یہاں ذکر کرے دے دا, دا سو نبات یرید اللہ بکم نیسے والا عریض بکم نیسرہ اور دا ہم ذکر کریں شورا پران کی دا سو نبات ذکر دا یسرہ دا مائے بخاری دہنم آگے تر ذکر دا سو نبات دم ذکر دا دین یسرہ اور دا, دا, دا پرہ توہم جسوں کی خود فرقا لقاقل فرقا شرط فرقا لجماع دے لیکن دا سبب دعوسن ندے ترقیص مشتعلی المریض ومن کانا منكم مریضا او على سفرین انسا فرد فارا ترقیص شتا وجنا دا دا باب دعوسن ندے اندین یسر آتنا سببان الغرص ان غرص بعد علماء ذکر کی مفصود ترجمہ رد عن المعتذلہ والخوارج و دے شانسا کی مذراء خوارج آگئی عسر و اقدین کی, کی مرتقب دماغسیت قافر و مخلق فی النار انتانی مگر عسل دے من کا ردن علیہم چاہت دینی یسر دین کی احسانتی آدھا وہ نفس ارتکاب دماغسیت سے سڑے کافر نگر جن مخلق فی النار دنگی دوکہ دباب عسل دے انت دینی یسر دین کی احسانتی دین دو سابق غرص دا معلوم شکتے سابقہ تناسبنا بان الغرص جن کی مخ کی دی. ذکرا دی دین, دین, دین کے انوار ساری تحت ایک دروات معلقان معلق رواتیت میں لیکھی گی جہاں نحضت دسند راگلی دعوان نکولن یا بازن دار جمعیلیوں نے حد نحضت دسند راگلی وہ معلقات دو بخارید وقص میں لیے وقت چی مرحول فی مقام ناخر فی حاضر کتاب اختصار اکر اس میں ملاوان دیم چی مرحول مقام ناخر دی فی حاضر کتاب دا جمعیلی سانیز خبری نے دی یہی کتاب کی موصول نہ لیں تا ثابت تو مادیانی حسنات کو پیش رو ذرا اردو میں علقہ نے ذکر کرو لا بیان رکھراج قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدين الى الله الحنقيه السمحه بہترین دین تو اجار و سامان ملت الحنفيه دے چرا آسان دے تناسم ذات دین یسرن احب الدين الى الله الحنقيه اغا ملت ابراہیمی بنیادہ حالکیت منصوب مسوئی حنیف حنیفی مائل عن باطلن مقابل جنیبائل حنف میران جنب الباطل جہان کی اصلاف دمان الفاصرا پٹول مسلمان اور ملسما کی گئی کٹول ملال مختص ملت ابراہیم حیثیت جہان کی ذکرات ابراہیمی حضرت مختص ملت ابراہیم کوری ملت کامل تفصیص تلقی ابتلاب کو قرآن کی ذکر کی احراث آنما سے والنا کڑے دے ازیتنا ابراہیم اور پور بکرمات ان فاتم مہن ہر ان نیجار کلنہ سے امامہ لیکن جمرید آنے واقعات احراث دے, دے ابراہیم علیہ السلام کہ کلم مشرکینو اور بلک تلور میں شرکی رہا شو بے اچھا دیواری جو شوور برد شو حقا پک فردہ ہو لے شد ساعت ان ملاکت سماع والارس چرکلی پرشتو دا او دزمکی و کیا دی دی. اللہ استاپ بندکان کے وہ بندے ابراہیم یہ صرف استع عبادت کی اور تو وردی تم سے جادو کو کہ تم گیند دار ہو اللہ فرشتوں کا ثناو کزما والی یہو کس نہ وہ دی کی ماورت کو جس تھا بندما بند استا تنماورت نے انو واڑی فحللی نہ فحلو بینی و بینو تمو تا گد میں تخلیرا ودی غیره و خال حتیٰ خادن الحوا او او کو, بو جادو نبیر ہو پرشتی واللہ کو بو بانی داور ملک و او بوت و صدرت نشترے حسب اللہ نے خدا و دعا کر گئی ابراہیم علیہ السلام اور توقظ اوریشو اللہ کا کلمات ہمداجی کہا اللهم ان تر واحد فی السما و انا الواحد القاص خیری فرمایا کہ ابی ل اللہ نعمن وکیل فرمایا محمد ال رسول نے کثرت مواردی اللہ حکم کو کننا یاربونی بردم والسلامات جو قران دعویہ اخذی کر کے ملقب شو ملتی حن کی کامل عن دو جا دو اسم دینا ہے. بطور شامل لیکن دلتا سے فی ملت ابراہیم حنیفا لاغی با... نا... بنیاد با سانته بایند پر نسبت تدین دی احمد علیہ السلام دو موسی علیہ السلام اذاق تدین کی اغلال کی و ازر و اسرو د قتل مقبول نہ و گنا به کل پر دی دی نظر اپلا نور اغلال و اسرو در واقع کرازی و بنیاد با سانته بانے اور نبی اللہ علیہ وسلم معمول دے فی ابراہیم حنیفہ محب الدین اللہ لحنفیہ معلوم دارش ہے کہ کم عامل کے آسانتے ہیں بھی اللہ تا محبوب دے لیکن فتح بانی دوا ممکن ہوئی اور فونشات سہیمی اور غرق فدین کے اتنا غرق دین اللہ کا ملت ابراہیم دے جفائے کے آسانتے ہیں تحبیت تناسب ظاہر درد علیت اللہ دین کی کم محبوبی راضی دی مقامات کی من مل مراد میں رہتے ہیں جان اعلان دو پرداحت دین مراد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مانا تھا ان دین یسرن ہوا دین نموصل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی کے حساب کے لحاظ پر نسبت دعیاں سابقہ وبال حسن دین دے دی مسارس رہا ان جو بران ذکر کئی ولاكنا ليذر عليكم في الدين من حرج ذاني وزعنهم اسرهم ولا غاله التي قالت عنهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نصوص القران <تصفيق> الكريم دليل نفسي فسهلت دين محمدي صلى الله عليه وسلم باندې بندہ دا جان سابقو باندې دا جان قوت داقینا طاقت مناسب ادارے یاد ہو جائے سرکشی داغی بچائی کہ سرکشی زیادہ یورہ حاصل بنے دین یسر دے کہ بذیکے کمفرت تک کام راگنے نے نہ کا خالنی تا قدم بشرینہ کہ قران ذکر کہ لا الہ الا اللہ لفس الا هو کہ طاقت بشریش تھا ادے و جنہ طول کی یسر دے الدین یسرن ا اجال سماوی کی کہ جناب اجال کو بلائے کہ تم را سر دے روان دین و دین تو کرتی کا نہ جپڑے مڑے تھی مسلمان جنازی دا دا اور احادن اللہ غلبہو رفہم دیکھر داؤں نصب نصب اس رات کی چھ موجود چھنو بھی با دین منصوب بھی بس یہ کم یشاد دو بسر شو لن یشاد دین احادن اللہ غلبہو سختین دی نے دین سے اچھا دین مقبول بھی مقدم احادن فائد سختین نے قرید دین سے اچھا مقرحہ دین پہ غالب شوئے دے دین مغلوب کڑے مفوت طرف دا دا مگر دین پر غالب دا مقابل بار مقابل مانا دار تر کل ارپکار تر کل ارفک و اختیار در, طول در سخ دیختار او اوبادی کا رام او بادی کی دردا فری جولو مروجہ نے وہاں سخت دی ہاغاں مختارہ کئی او کم چی دری روجی پہ میش دا پری افتار دا پری میو پری دی دا سان احکام پری دی چاگا دری روجی دی میش کی باقی وکی افتار جولو مروجہ سولش فولار دا بایو حبتاو کی میش بیو کیاکر وکی دا غالب پری چی پری بیدی نظر ہے چی یا تروکوہو کل لہو یا یا بٹور فریدی مانند یا بٹور فدین اختیار, دے فی الدین نہ فی الدین. اختیار الرخص. صرف, أو صرف عزمت مانی عمل رخص مانل قبل مریض اختار شاری وے رے جما کما تو وہی سنی اچھے چھی، دفاع دیشی. سفر سفرت کی شاعری مشقت سبق مشقت اب سیام شدت مکابلہ یو تر کے لارتار پکار لو پوسکاؤں سڑی پوٹ نبیر اسلام ابا طور او صحبت نا دا. نبیر نا او دو رضی ملد عمر دا بدر فریندرے گا کھو میش کے دیرو جیندر پور دیکھ ہو سوریل بڑا شہم دیکھیں سوریل کر اگر وصف معاذ نبی در اسلام صلی الله علیه و آله نبی در اسلام صلی الله علیه و آله کبه بولا جو رد دا قابل شکوے دورزی بھی کم سے فارے چویرے اگے گردان لے بے بس پے او میں با دارن کی افتاب میں او کہ بے بے داے ہزاروں تھا ہر مار بیگ یالے تنی کبھی درست خطر رسول اللہ صلی الله علیه و آله لا یشهد الدین احد الا تمرا آسان اول وی نہ پاگے بانی دوام زیادہ زیادہ اور دوام دا عمل محبوب دی اللہ دوام کی, دو کی نشاد کی, کی. کی بے نشادی مرد کہ ہر کرم کامل درمیان اوسط مرتبہ تفریح امن تاسمل درمیان درمیانہ خالیم جس دن تل کرنا دادا خاربو کے اللہ تا فی عمل بانی درمیان فاربو اکمل عمل دے وقاربو. وقاربو و کاریگوارگو بالکل اکمل ہوتا نزدیک حکما نہ شیخ و خاری کی دغام درمیان تھا بالکل مستحیم دینے کا حکم نشی و خاری گئی تھا مانی ہاری شاہ رحمت اللہ نے مانا دِکھ کر گئی خوشو بل عمل بانت کی طاقت بشری مانا ہاری بونا بشری ان بہروی والے بشریہ عمل وقت پڑا عمل دوام واقع دوام. دوام خزو بالعمل کریما طاقت عمل وی واقعی طاقت بشری امام کرمانی مارا گئی و کوئی پسند میں کاری دام والا حضر حمل خاری لے حاصل کی بشارت عجر و بالآمر سداب انف اللہ آمد درمیان رکھم ہوں گی حاصل کی انف اللہ اب شروع واب شروع حاصل کی بشارت پر خصول بالآمر انف اللہ اگر کیا کی بشارت سدات کامکن نوبم اگری سو کا حاصل بشارت پرشارت سداد رکھکا مشرقی ذکر کی میں تحصیل دسد کی تحصیل حاصل کی تاثر پر تحصیل دسداد اور دعمل کربے کی نشاد کی, کی, کی, او جی کی اوقات الشاد انہیں بالغدا پاول نوردی کی اور روح پاخر نوردی اور تحصیل کی جسبینا مقصد اچھی حاضر ب تحسی سادات الشاد اوقات الشادی ذکر ينا عبادت قهلو خطوة تستا نشاط بي تا غيصر الضوء بي للزد بي و دا وقات بي للزد و دا شوق دا عمد و تعين في تحصيل الصدا في وقات النشاط حاصل كتاسو معاولة و تحصيل دا عمد السجد فدى وقات دا نشاط كتا دا وقات السلاسة لي سار بيگار أو تحصى دشبهنا حاصل داله تشبه ورقلا دا عمد سالک ل طریق عبادت دھاگا صارف فی طریقے کم کے تارق صارف فی طریقے داغا سفر کے دا فوقات پران و حد محاوری رارب رکھنے دی او پارب کی گرمی زیادہ تھا سفر دا پردہ بہترین اوقات کی بہترین اوقات تک مذہب نے شروع کی گرمی مون رکی مار جیوشی بات دا مون رکی اور مسابق پدی طریقے بارے سفر کئی یہ طرف کے اوقات تنشات کے اوقات تنشات کی گرمی بھی گری نہیں اوقات تنشات نیر سیرو الہمان در المقصود و احسن المقصود وبرسی کے منزل مقصود تھا و مقصد بہ حاصل کی او کچہ کمک مصادر بھی کر حوالہ شکور داڑم یہ سدھی کرو وہ بے بختی اوپر سی کی یہ مدرا خود نہیں بے بختی ہو گئی نا اس لیے اندا اسرہ المقصود الہمان در الہسن المقصود ہل بتنے بادشاہ دا کہ سالق التریق للعباد محال دار عاد اللہ اللہ عباد کی آخر دور دیکھی نے اوقات کی آرام کہی منظر مقصود تبورسی کی مقصود تب و حاصل کی جی پراندگر کئی نہ دیتا اس نہ بات نہ غرب میں لے وترفندھا وگ نہ صحدی پک کو دلا پتہ ہے کہ اس پہ نہ کی پاترا کو سیند نہ کی دو دوڑن کی وذب کر اس مربے کپ کتن تم حاصل یادوں ان اللہ ستار ماجیガル ادوجنے مولانا سید احمد گنگھی رحمۃ اللہ نے جو اپنے مریدین او اوقات او کی رواف بے گا شہم سوی امام غزاری رحمت اللہ علیہ کر کے حکم دشاری کہ حکم بد تقسیم شاعری بکلیل تقلیل عبادت کر کے حکم دشری بکلیل پہ حکم بد تقسی دے اندا پہ حکم بد تقسیر دے زیادت سبق عبادت دے الگ دکاندار دے گٹا لگا گٹ اگن دکاندار دے آگا بخران کو کم کا سگران گوش کی پورا کی تو اور اعلان ورا دے اند اگلا سوداڑی رکھی نے سودا کمہ کی بہکت تیر سے شو داغے رپ حاضر شو دے پھت سے شو اندے نے حقہ ما شد کی ما حاصل <سؤال> کی ما نات